السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ على محمد عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراء ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشاعرة البيضاء في الثور الأسود ان الحمد لله نحمده ونصدعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 صحیح بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے اور باب البعث کی آخری حدیث ابھی ہم نے سنی جس کے راوی سیدنا ابو ہنیرا ربی اللہ تعالی عنہ ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدھ آیا یوم القیامت آدم سب سے پہلے جسے بلایا جائے گا پکارا جائے گا اور آواز دی جائے گی قیامت کے دن وہ سیدنا آزم علیہ السلام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور آواز دے گا جب آواز دے گا تو ان کی شخصیت سب کے سامنے آ جائے گی قطرہ ہو تو پوری جو ذریت اور اولاد ہے آدم علیہ السلام کی وہ سب انہیں دیکھے گی فیقول لوگوں کو بتایا جائے گا ہاضا ابو کم آدم یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں لوگ انہیں دیکھیں گے اب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو آواز دی پکارا تو فیقول اس پکار کے جواب میں آدم علیہ السلام کہیں گے لبئی کا وساک کہ یا اللہ حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں وساک اور اس بار بار کی حاضری سے بار بار تیری طرف سے سعادت کا خواہاں اور خواہش مند ہو و صادق میں یہ ایک پہلو نمایاں ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کی شعادت حاصل رہے یعنی مستقل اسی کی ادارت ہو اسی کی عبادت ہو بار بار حاضری کا معنیٰ اور بار بار حاضری کی صورت کہ بار بار جو اس کے اعمال ہدایت ہیں فرامین احکام ہیں انہیں اختیار کرتا رہوں یہ بار بار حاضری کا معنیٰ ہے اور ان اعمالِ صالحہ کی انجام دہی کے ساتھ بار بار اس کی طرف سے شہادت اجر اس کے رضا اور اس کا قر پاتا رہوں اور حاصل کرتا رہوں تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و صادق تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج بعث جہنم من یا کہ اپنی ضروریت میں سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا لشکر نکالو جہنم کا گروہ نکالو جن کو جہنم میں ڈالا جائے فیقول تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب کم اخرج یا اللہ کتنے لوگ نکالو یعنی جہنم کا لشکر کیا ہے اور کتنے لوگ ہیں میں یہ بات نہیں جانتا اور واقعی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے تو کتنے لوگ نکالو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخرج بن کل دن تس آتم کہ ہر سو میں سے ننانوے نکال دو انہیں ہر سو افراد میں سے ننانوے جہنم کا گروہ ہیں اور صرف ایک جنتی ہے یہ بس نار یہ جہنم کا گروہ ہے فقال جب صحابہ نے یہ حدیث سنی ایک دم وہ سناٹے میں آ کہ اگر سو میں سے ایک فرد جنتی اور باقی ننانوے جہنمی ہیں یہ جی تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے فقال و یارسول اللہ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ علیہ وسلم اذا ادا اقدا من کل میں اس حکومت سڑون فمادا یا جب ہم میں سے ہر سو میں سے ننانوے پکڑ لیے گئے گرفتار کر لیے گئے جہنم کے لیے تمہارا یب قابن پھر ہم میں سے جنت کے لیے کون باقی بچے گا جب سو میں سے ننانوے افراد کا جہنم میں جانا طے ہے اور صرف ایک جنتی ہے اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عمر کی تعمیر کرتے ہوئے جہنم کے گروہ نکالیں گے ہر سو میں سے ننانوے افراد کو اور ایک کو باقی چھوڑیں گے تو باقی کیا بچیں گے ان ننانوے کے مقابلے انتفا میری ساری امت مل کر سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے جیسے سیاہ رنگ کے بیل کی کھال پر ایک سفید بال سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کی کھال پر سارے بال سیاہ رنگ کے ہوں اور صرف ایک سفید بال ہو فرمایا کہ یہ تناسب ہے میری امت کے افراد کی تعداد کا سابقہ امتوں کے مقابلے میں یہ سابقہ امتیں اگر ساری جمع ہو جائیں اور میری پوری امت بھی جمع ہو جائے تو میری پوری امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے جیسے سیاہ رنگ کے بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہے تو ایک بال میری امت کا تناسب ہے اور باقی اس کی کھال پر سارے سیاہ بال جو ہیں وہ بقیہ امتوں کا تناسب ہے وہ ایک سفید بال میری امت کی نسبت ہے اور بقیہ سیاہ بال جو ہیں وہ سابقہ ساری امتوں کا تناسب بنتا ہے اس طرح اہل جہنم کی تعداد بہت زیادہ ہے سو میں سے ننانوے مگر وہ جو ایک جنتی ہے تو ان کی نسبت بھی جب سارفہ امتوں کی تعداد کو سامنے رکھا جائے تو کم نہیں ہوگی معمولی نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندیشے کو دور کیا اور جو ان کا ایک خوف کا پہلو تھا اسے آپ نے دور کیا وہ اہل جہنم تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن اس امت کے سارے افراد کی تعداد جو ہے وہ سابقہ امتوں کے تمام افراد کے مقابلے میں اس بیل کیسی ہے جس کی سیاہ جلد میں ایک سفید بال ہو تو مانا عموماً سابقہ بڑی تعداد میں ہوں گے اور ان کے مقابلے میری امت یہ سمجھے کہ ایک سو فائد بال کی معنی ہوں گے جو سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر ہو تو گویا اگرچہ اہل جہنم کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر اہل جنت بھی تعداد میں کم نہ ہوں گے مانا بولے تناسب سمجھ میں آ رہا ہے 99 میں سے یا 100 میں سے ایک فرد کا اس کو بالکل قلت تعداد پر معمول نہ کیا جائے یہ تعداد بے تحاشا اور بے شمار ہو سکتی اہل جنت کی لیکن پھر بھی اہل جہنم کے مقابلے میں یہ تعداد بہت کم ہو آگے یہ حدیث دوبارہ آ رہی وہاں مزید بات کرتے ہیں جی أزفت الآزفة اقتربت الساعة حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة فذاك حين يشيد الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار يهل yeah. باب نمبر چھیالیس جو قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے باب ان نہ زلزلہ تو سا ان قیامت کا زلزلہ بڑی ہاؤلناک شئے ہے قیامت کا زلزلہ بڑی ہاؤلناک شے ہے اسایت کریمہ پر امام بخاری کا یہ باب قائم ہے اور عیساہت کریمہ پر باب اس لیے قائم کیا کہ آگے جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ سے اشتشاہ کیا جو آپ نے قیامت کے تعلق سے کچھ خبریں دی ہیں تو ان خبروں کے دوران رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی یہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے امام بھائی رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کو اپنے اس ترجمہ کے لیے منتخب فرما لیا باب الزلہ تو ساشن عظیم کہ بے قیامت کا زلزلہ زلزلہ سے میں اضطراب کو کہتے ہیں یعنی شدید حرکت کو شدید تحرک کو شدید حرکت اور استراب کو زلزلہ کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا اجطراب ہوگا جس سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نیا جہان قائم ہوگا اور ہر چیز فنا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی جس کو قرآن نے زلزلہ سے تاغیر کیا زلزلہ ترسا اسا کا مانا قیامت ہے ویسے اساڑ ایک چھوٹی گھڑی کو کہتے ہیں مختصر سی گھڑی کچھ وقت کی ایک گھڑی تو قیامت کو سار اس لیے کہا کہ وہ ہمارے نزدیک قیامت ایک بڑی ہولناک چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت اور حیبت کے مقابلے میں یہ قیامت ایک گھڑی ہے یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ گھڑیوں میں فیصلے ہوں گے اور ہر چیز بہت جلدی نمٹتی جائے گی سمٹتی جائے گی ان قیامت بھی اس دنیا کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے وہ بڑی ہولناک شہ ہے جس کی عظمت اور دہشت کا ہم تصور نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح اور گھڑیاں ہیں یہ بھی ایک گھڑی ہے تو اس کے نزدیک ہر چیز چھوٹی ہے اور اس کی ذات کے مقابلے میں ہر شئے معمولی ہے تو فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہورناک شے ہے سایت کریمہ کو امام بخاری اپنا ترجمہ اس لیے بناتے ہیں کہ جو حدیث نے ذکر کی اس حدیث مبارک میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ایک افتشہ کیا ہے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے تو اسی اسی آیت پر اپنا ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا عذیفت العاظف اے اخترابت عظفت بمان اخترابت العظفہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کے قریب آنے والی قریب آ چکی تو عظیفہ سے مراد قیامت ہے اور عظیفہ دو مانا ہے یعنی قیامت قریب ہے اس معنی میں کہ کل لو ان قریب ہر آنے والی شے قریب ہے ہر آنے والی شے قریب ہے اور اس معنی میں بھی کہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے جس کو قیامت صبرا کہا جاتا ہے اور یہ انسان کی انتہائی قریب ہے کسی وقت بھی انسان کو دپوچ سکتی جو حدیث امام بخاری لائے ہیں ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرما ہیں کہ یقول اللہ, اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان قیامت کے دن یا آدم اے آدم فیخول لبئی کا وسا کا کر ولخی وفی کا اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں بار بار کی حاضری کا شرح حاصل کرنا چاہتا ہوں اور بار بار کی حاضری سے بار بار کی سعادت نیک بختی تیرا اجر اور تیرے نظا کا حصول چاہتا ہوں بل خیر وفی یا اور ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ثابت ہو رہی ہیں ایک صفت ایک کلام اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا چنانچہ اللہ تعالیٰ آدم اسلام سے فرمائے گا یا آدم ان کا نام لے کر پکارے گا اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کا کلام ذکر ہو رہا ہے جس سے ثابت ہو کہ اللہ کی صفت کلام حق ہے اور جو اور جہمیہ وغیرہ صفت کلام کا انکار کرتے ہیں وہ باطل پر اور اللہ کا کلام جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے انہی حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں تاکہ ہم کو فہم حاصل ہو ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ کلام لفظی ہے عشاعرہ بات دیا اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کو نہیں مانتے بلکہ کلام نفسی کے قائل کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ڈالتا اور مخلوق کو بات کہتی مگر یہ ایک ایسی تعویل جس میں وہ خود حیران و پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کلام لفظی برحق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور دوسری صفت یدین ثابت ہو رہی آدم السلام کیا کہیں گے بل خیر وی یزعق یا اللہ خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے ہر قسم کی خیر کا مالک ہے ہر قسم کی خیر تیری طرف سے ہے اور تیری عطا سے حاصل ہوتی قال یقول ابو خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خرجنار جہنم کا گروہ نکالو جہنم کا لشکر نکالو قالت آدم السلام کہیں گے بما باحث النار جہنم کا گروہ کیا ہے قال اللہ فرمائے گا بنکل الفن تس و تس و تس و ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یعنی ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا گروہ ہے اور صرف ایک شخص جنتی ہے تو پیچھے ہم نے عزیز رضی اللہ حضیلان ہوگی ابو حرا کی روایت سے اس میں ہر سو میں سے ایک جنتی اور نو سو ننانوے اور ننانوے جہنمی جو پی جدیز گزری ہے جس کے رابی سعید ابو حیرا ہیں اس کے مطابق ہر سو میں سے ایک جنتی اور اور ننانوے جہنمی اور یہ حدیث ابو سعید خدری اس کے مطابق ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی اور ایک جنتی مگر یہ تعارض نہیں حافظ حضرت رحمہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا بالکل واضح ہے کہ مراد یہ بتانا ہے مقصود یہ بتانا ہے کہ اہل جہنم کی تعداد اہل جنت سے زیادہ ہوگی مقصود تقسیر تعداد اہل نار اور تقلیل تعداد اہل جنت جنتوں کی تعداد جہنمیوں کے مقابلے میں کم ہوگی اور جہنمی زیادہ ہوں گے اصل مقصود جس پر ہم نے کل بھی بات کی کہ کبھی کوئی شخص کسی مسئلے میں کثرت تعداد کا دھوکہ نہ ہے کہ فران بات کو ماننے والے زیادہ ہیں میں بھی اس کو مان لوں بالکل دھوکہ نہ ہے بلکہ صداقت اور حقانیت کا معیار جو ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل ہے نہ کہ تعداد اصل مقصود کیا ہے اہل جہنم کی تعداد کا زیادہ ہونا اہل جنت کے مقابلے بعض علوم نے توجیحات دی ہیں کچھ جمع کی صورت نکالی ہے مگر ان توجیحات اور کوئی شر واضح اشارہ نہیں بات کہتے ہیں کہ اگر سو کے مقابلے میں ایک جنتی ہے ننانوے جہنمی اور ایک جنتی یہ تناسب امت محمدیہ کے اندر اگر امت محمدیہ کو دیکھا جائے تو ہر سو میں سے ایک جنتی اور ننانوے جہنمی اور جو ہزار میں سے ایک ہے وہ پوری دنیا ساری اولاد آدم کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں یہ تناسب ہے کہ 999 سو جہنم اور ایک جنت اور بھی جواب دیے گئے اللہ عالم مگر ایک نقطہ یہاں بالکل واضح سمجھ لیجئے کہ اہل حق یا اہل جنت کی تعداد اہل جہنم کے مقابلے ہمیشہ کم ہوگی اور ہمیشہ کم رہی ہے جس میں یہ تاثر ہے کبھی حق شناسی کے معاملے میں تعداد کا دھوکہ نہ کھایا جائے بلکہ حقانیت و صداقت کا جو معیار اور جو اساس ہے وہ دلیل ہے کتاب و سنت سے قرآن حدیث قرآلہ برحان خونی دلیل پیش کرو تعداد نہیں الحق کو لائے اور ریکلحق تعارف اہل ہوں حق جو ہے وہ لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں اگر تم نے حق کو جاننا اور پہچاننا ہے تو لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے بلکہ دلیل کو دیکھو جب دلیل پہچان لوگے تو حق پہچان لو گے جب حق پہچان دو گے تو اہل حق کو بھی پہچان لوگے جو اس کے مطابق ہے وہ حق پر ہے جو اس کے مخالف ہے وہ فادل پر ہے تعداد کا اساس احساس نہیں ابھی تو سورہ فاتح میں اللہ علیہ ایک دن سرات المستیم انعمت اللین فرمائے کہ ہمیں فراط مستقیم کی ہدایت دیں اور خراط مستقیم کیا ہے جس کو کتاب و سنت نے حق کہا تو اس تعین کے بعد اہل حق کا ذکر ہے سراف علی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہ دینا سراف علی اللہ کہ علیہ کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جو ان لوگوں کا راستہ جن پر دے رہا انعام ہے ہمیں وہ راستہ دکھا دیں اس طرح یہ تاثر ابھرتا ہے کہ حق کی شناخت کیری لوگوں کو دیکھو نہیں حق کی شناخت کے حق کو دیکھو جس کا مبنا دلیل ہے کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث ہے اس کے بعد اہل حق کی باری آئے تو حق کو پہچان لو صحیح دلیل کے ساتھ تو پھر اہل حق کو بھی پہچان دو کبھی لوگوں کی تعداد پر حق کی شراح منحصر نہیں رہی چنانچہ یہاں بھی مقصود کیا ہے کہ کثرت تعداد کے مقابلے میں جو اہل جہنم کی ہے اہل جنت بہت کم ہوں گی اگر سو میں سے دیکھا جائے تو ایک جنتی باقی جہن ہزار میں سے دیکھا جائے ایک جنتی باقی جہن مانا اہل جہنم کثیر تعداد میں ہوں گے اور اہل جنت ان کے بارے میں کلیس تعداد میں ہوں گے تو کبھی قلت و کثرت کو میں یار نہ بنا نبی رحلام پر ایک دور آیا صرف دو ہی بندے آپ کے ساتھ تھے حق پر جیسے عمر آبا سے نے پوچھا منی تباہ کالا اللہ حاض العمر رسول اللہ کہ آپ کی اب تک پیروی کس کس نے کی ہے فرمایا کا عبد المحرم دو نے کی ہے ایک غلام اور ایک آزاد ہے آزاد سجیب اور غلام بلال اور آپ کا فرمان ہے کہ ان اسلامہ بدا غریب بسما بدا غریب اسلام بڑی غربت سے اجنبیت سے شروع ہوا اب دیکھ لیجیے غربت ہی اجنبیت ہی ہے کہ صرف دو بندے اسلام قبول کر سکے یہ اسلام کا آغاز ہے اور جہاں سے شروع ہوا وہیں لوٹے گا نہ ایک دور آئے گا کہ سچے اسلام کے حاملی انتہائی کم تعداد میں ہوں گے دو ہو سکتے باقی دنیا حراب کا شکار ہو سکتی ہے تو اس حدیث کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم معیار حق کو دیکھیں جو کہ ہر لوگوں کی کثرت نہیں بلکہ دلیل ہے یہ باخنار بنکل الفن تیسرا تیسرا تین ہر ہزار میں سے نو سے ننانوے نکال لو جہنم کو ایک جنتی فضا فضا کا ہین یہ شیب الصدیب اور یہ وہ وقت ہے جب چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا یہ اشارہ قرآن کی ایک عقائد کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان کئی فتف ان کا فرضوں یومنگ یج عید اگر تم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو اس دن پھر کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو ہاول ناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ برا ہو جائے گا یہ اشارہ اس آئے تقریبا کی طرف فضا کا ہی نہ یشیب الفذیر یہ وہ وقت ہوگا جب چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا مانا قیام کی ہول کیا اور اہل جہنم کا کثیر تعداد میں ہونا اب ہزار میں سے نو سو ننانوے کھڑے ہیں جہنم کا گروہ بن کر اور ایک جنتی کھڑا ہے تو یقیناً یہ ہولناک منظر ہوگا یقیناً یہ ہولناک منظر ہوگا جب پورے سرات پر ان کو بھیجا جائے گا ان ہزار افراد کی ٹولی کو تو نو سو ننانوے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے اور صرف ایک اس پل کو عبور کر سکے گا یقیناً یہ منظر بڑا ہی محیب اور خوفناک ہوگا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کریمہ اپنی سورہ حج کی جس پر امام عماری کا ترجمہ آئین ہے بطادہ کلات حمل حمل ہے بطور نا سے سکارا با ہوں گے سکارا بلا کہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضاح کر دے گی اس دن کی اور کو دیکھ کر اس دن کے کرم اور اس دن کی شدت کو دیکھ کر یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ, یہ بات ایک دم سیدھا درد کی گئی کہ اس دن اگر بچے آئے اور حاملہ عورتیں آئیں گی تو بچے فرتے غم سے ہوڑے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں شدت غم کی بنا پر اپنے حمل وزا کر دیں گی ایک تصوراتش ہے اتنا وہ شدید دن ہوگا کہ چھوٹے بچے اس کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے جن بچوں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے اور اگر حاملہ عورتیں اس دن ہوں گی تو اپنا حمل وضا کر دیں گی یا بازاء نے اس کو حقیقت پر معمول کیا ہے کہ اس دن جو عورتیں حمل سے ہوں گی حمل کے ساتھ ہی آئیں گی اور اپنے حمل اس دن کی شدت کو اور ہولنا کی اور زلزلہ اور کرف کو دیکھ کر اپنے حمل وضع کر دیں گی اللہ تعالی اور کرب لوگوں کو دکھائے گا اور جو بچے وہ جنم دیں گی وہ اپنی ماں کو چھوڑیں گے نہیں تھام کر پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے ان پر بھی اس قدر شدت اور ہال ناکی ساری ہوگی حالانکہ ابھی پیدا ہوئے ہیں کوئی ان کی معیت نہیں ہے مگر پھر بھی یوم آخرت کا خوف بطور سے سکارا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو بے ہوش تو ماں ہوں بے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے یہ سکارا سکران کی جمع کسی نشے کی بنا پر بے ہوش نہیں ہوں گے بلا کنہذاب الله شدید اور اللہ کا عذاب شدید جو ہے وہ ان کی بیہوشی کا باعث ہوگا دل بالکل ایک شدت خوف کی بنا پر وہ اپنے حواس اپنی عقل گویا گم کر دیں گے اس قدر ان پر ایک کرب اور خوف داری ہوگی فش تداد آ یہ بات صاحبہ پر بڑی گراں گزری کہ ہزار میں سے ایک جنتی تھی نو سو ننانوے جہنگمی بڑی گرا گزری فقالوا و ارض گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر الرجل وہ ہم میں سے وہ آدمی کون ہوگا یہ تو معاملہ بہت ہی مشکل ہے کون اس مقام کو پا سکے گا ہم میں سے خوش نصیب انسان ہزار میں سے ایک جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یہ معاملہ کیا ہے بہت ہی سنگین معاملہ فقار فرمایا اب شروع خوش ہو جاؤ فنوجو رجوج معجوج میں سے ایک ہزار ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا یہ کثرت جو ہے اور اس کے مقابلے میں قلت جو ہے تو یہ جو کفار ہیں ان کی تعداد کا تناسب ہے ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو ننانوے جہنمی وہ نو سو ننانوے جہنمی ہوں گے جن میں یاجوج و ماجوج کے لوگ ہوں گے یہ دو قبیلے ہیں اور بڑی کثیر تعداد کے قبیلے ہیں تو فرمایا کہ یہ تناسب تمہارے اندر نہیں ہے بلکہ یہ تناسب عما میں کے ساتھ کہ کفار نو سو ننانوے ہوں گے اور ان کے مقابلے میں ایک جنتی ہوگا اور کفار اگر آپ دیکھیں تو اس امت میں بھی بے تحاشا ہیں اور ساغت عمر میں بے شمار ہے اس وقت اگر صرف روس کو لے لیں چائنا کو لے لیں تو ان کی تعداد اربوں کو پہنچتی ہے اور دیگر یورپ کے ممالک کو لے لیں ممالک کو لے لیں ہندوستان کو لے لیں تو کفار کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے اس کے مقابلے میں مسلمان قلتیں تعداد میں ہیں اور مسلمانوں میں بھی جو سچے موحد ہیں اور کم ہیں تو آپ نے اس طرح استناسوں کو پیش کیا کہ ہزار میں سے ایک جنتی ہے تو وہ ہزار کون ہے وہ ہزار تم میں سے نہیں وہ ہزار تمام عمومے سے جمع کیے جائیں گے تو عموم کافرہ کے گروہ ہوں گے جتنے ہوں گے اس امت کے لوگ بھی ساتھ ہوں گے اور تناسب یہ بنے گا کہ ہزار کفار میں سے ایک جنتی ہوگا ہزار کفار میں سے وہ ہزار جہنمی ہوں گے اور ان کے مقابلے میں ایک شخص جنت کا مستحق ہوگا تو ہمارا کہ اب شروع تم خوش رہو فن نمن یا عجوج الفن یہ ہزار یاجوج و معجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا تو یہ تناسب کیسے بنے گا کبھی اس طرح کہ ساگر جو عموم کافرہ ہیں ان کے مقابلے میں یہ تناسب بنے گا اور کبھی اس طرح کہ یہ جو معجوج کے مقابلے میں یہ تناسب بنے گا تو یہ اہل جنت کا اہل جہنم کے مقابلے میں تناسب ہے یہ نسبت ہے یہ سمجھیں کہ دنیا کی پوری تعداد کو جمع کر دیا جائے تو ایک فیصد جنتی ہیں اور باقی 99 فیصد جہنمی ولّہ علی تم مقابلہ پھر رسول اللہ وسلم نے شاہ روایا کہ ولبی نصیب ادھی قسم الزات کی انی لطمر ان جنت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری یہ خیر سر تنا ہے مجھے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی بن جاؤ جتنے بھی جنت کے لوگ ہیں ان میں سے ایک تہائی تمہاری تعداد ہے اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ فرمدن اللہ وکبر ہم نے اس بات پر اللہ کی حمد کی اور اللہ کی تفریح الحمد للہ کہا اور اللہ اکبر کہا کہ الحمد کہنا اللہ اکبر کہنا کوئی اس طرح کی خوشی کی بات ہو تو اس پر الحمد للہ اللہ اکبر کہنے کا جواز سامنے آ رہا ہے مگر جو ہمارے یہاں اللہ اکبر کہنے کا نظام یا ایک رواج ہے وہ نعرے کے شکل میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ نعرے تقبیر بلند کرتا ہے اور سننے والے اللہ اکبر کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہر شخص اس بشارت کو سن کر خوشخبری کو سن کر اپنے طور پر سبحان اللہ کہہ سکتا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے مگر وہ نعرے کی شکل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی نہیں ملتی ثم قال پھر رسول اللہ, اللہ شاہ انی انتم انت کنو شطر اہل جن مجھے اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے تو یہ تما ہے کہ تم اہل جنت کی آدھی تعداد ہو نصف اہل جنت کہ تم نصف اہل جنا ہو پورے اہل جنت کو اگر جمع کیا جائے تو آدھی تعداد تمہاری ہو اور باقی آدھی تعداد بقیہ امتوں کی ہو نبی علیہ السلام نے یہ بات بتدریج فرمائی خوشخبری آپ نے آہستہ آہستہ دی پہلے اس امت کی تعداد کو ایک سلوس ایک تہائی ظاہر کیا اور پھر اس امت کی تعداد آدھی ظاہر فرمائی اور ایک حدیث جو کل بیان کی گئی تھی جو اسی تدریج کا حصہ ہے کہ بعد میں اس دین کی سماہت اور برکت سے اس تعداد میں اور بسر پیدا کی گئی تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان عہد میں شرین صفا میں شرون صفا یہ اہل جنت جو ہیں وہ ایک سو بیس صفح ہیں آہل جنت کی تاریں ایک سو بیس ہیں ثمانون منہ منہا ان ایک سو بیس میں سے اسی ستارے اس امت کی ہوں گی تو ایک سو بیس میں سے اسی اگر نکالے جائیں تو یہ تعداد دو تہائی بن جاتی تو مانا اہل جنت کی جو ٹوٹل تعداد ہے یہ امت جو ہے اس کا تناسب کیا ہے دو تہائی دو تہائی تعداد کے برابر ہوگا یہ دین کی سماخت اور ہے ہمارا کہ ان نہ مسئلہ کم سے مسئلہ اشارباظار اور تمہاری مثال بقیہ تمام امتوں میں ایک سفید بال کی ہے فی جلد فور الاسود جو سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر ہو یہ تعداد کا تناسب ہے اگر اہل جہنم ہزار میں سے نو سو ننانوے تو اس میں آپ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سابتہ امتوں کی تعداد بے تحاشا ہے اور یہ تناسب اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے سیاہ حرم کا بیل ہو اور اس کے سیاہ بالوں کے بیچ میں ایک سفید بال ہو تو ایک سفید بال وہ اس امت کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے اور باقی سیاہ بال جو ہیں وہ سابق امتوں کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں پر رحمت سی ذرائع خمار یہ گدھے کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے اس میں ایک سفید نشان ہوتا ہے اس میں ایک سفید نشان ہوتا ہے تو فرمایا کہ یا پھر وہ سفید داغ یا نشان جو گزے کے اگلے پاؤں میں ہوتا ہے یہ ایک تناسب ہے یعنی اس امت کی قلت تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور جو اہل باطل اس کے مقابلے میں کفار اس کے مقابلے میں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے تو اہل جنت کی تعداد کم اور اہل جہنم کی تعداد زیادہ اس میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے اہم ترین وہ یہ ہے کہ اہل حق ہمیشہ کم ہوں گے اور حق میں معیار قطعاً جو ہے وہ تعداد نہیں بلکہ کتاب و سنت کی دلیل. باب قول اللہ تعالی، الا يظن عن قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو اپنے باپ کے لیے منتخب کیا اس لیے تاکہ جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے ایک افتشاد کیا ہے اس سے دلال فرمایا ہے امام بخاری نے اسی حدیث سے اس آیت کریمہ کو لے کر اپنا باب اس پر قائم کر دیا باب قوض اللہ تعالیل الائنک ان یوم یوم یہ باپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یہ لوگ نہیں سمجھتے ان مغروط کہ بے کو اٹھائے جائیں گے مبعوث ہوں گے لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے جو قیامت کا دن ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے یا رب العالمین کے سامنے رب العالمین کے لیے ہو تمہارا ان کو انتظار کرنا پڑے گا کر رب العالمین کی آمد کا کہ وہ آئے اور حساب کتاب شروع ہو اور لے رب العالمین اگر لام بانہ ادا ہو تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے لیے یہ آیت کریمہ یہ آیات کریمہ جن پر امام بخاری کا ترجمہ قائم ہے اشارہ کس طرح ہے یعنی الائن علائق ہے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ ان ببر کہ وہ اٹھائے جائیں گے کہاں سے اٹھائے جائیں گے قبروں سے یہ بات کا اصل معنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا میدان معاشرے میں جمع ہونے کے لیے اور ہین اضو ادر ناتی استعفول و جن کا کردار یہ ہے کہ جب وہ لوگوں پر تولتے ہیں یہ مال وصول کرنے کے لیے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں کھلی آنکھوں سے ناپتے ہیں وزن کرتے ہیں پیمانے کو جانچتے ہیں تاکہ ایک دانہ بھی ہمیں کم نہ ملے اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے ان کے لیے تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں ماگ میں کمی کرتے ہیں تول میں کمی کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا معنی یہ ماپ کی کمی ایک بڑا جرم ہے مسئلہ لوگوں کے حقوق کا ہے لوگوں کا حق وار اور ماپ تول میں کمی کا ایک معنی ملاوٹ بھی ہے اگر آپ دودھ بیچتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں جتنا پانی آپ نے ڈالا گویا اتنے دودھ کی کمی کی آپ نے اور دودھ کی حفادیت بھی کھو دی آپ کسی طرح کوئی بھی شے ہو سونا ہو اس میں اگر کھوٹ کی ملاوٹ ہو تو وہ کمی ہے سونے میں آپ قیمت پوری وصول کر رہے ہیں مال کم دے رہے ہیں یہ متفر ہیں جن کے لیے ویل کا ذکر کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو ان کے رب کے سامنے اٹھایا جائے گا کیونکہ تول کا معاملہ حکل آباد کا معاملہ اور اس میں کسی قسم کی کوداہی اور کمی بیشی بالکل ناقابل برداشت تھا جس کا حساب دینا پڑے گا بلکہ سابقہ اقوام میں ایک قوم پہ عذاب اترا اسی نابطول کی کمی کی بنا پر یہ شعیب سید نہ شعیب علیہ السلام کی قوم مشرق بھی تھے کافر بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ ناپ توڑ میں بڑی کمی کرتے تھے شعیب علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کہ اوف القئی ولاکون المختری کہ وزن پورا کرو تول لوگوں کو پورا دو اور خسارہ پیدا کرنے والوں مت بن جاؤ لوگوں کے حقوق کو نہ مارو اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرو بلکہ وزن و بالقشتہ صلمستی بالکل جو صحیح پیمانہ ہے اور صحیح ترازو ہے میزان ہے اس کے ساتھ پورا پورا تولو بلا طب رس اللہ بلا طرح تحفیل الارض مفت اور آپ لوگوں کی چیزوں میں مال میں کمی نہ کرو اور مکمل صحیح تول کر ان کو مال فراہم کرو مسئلہ بڑا سنگین نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ حتری عفیحی عصف عام کہ آپ نے کھانے کو بیچنے سے روکا جب تک اس میں دو فار نہ چلیں دو پیمانے نہ چلیں ایک پیمانہ باع کا یعنی بیچنے والے کا دوسرا مشتری خریدنے والے کا اس کی صورت یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان سودا ہوا چنانچہ اناج اس ساڑ میں جو ہے وہ تول کر باع نے مشتری کو دے دی وہ دس ساڑھ ہو سو ساڑھ ہو مشترے نے وصول کر لیا اب وہ آگے بیچنا چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس پہلے جو پیمانے اس پر آپ اتفاق نہ کریں بلکہ دوسرا سا یعنی مشترکہ سا اس میں چلنا چاہیے اور وہ آگے اگر فروخت کر رہے تو اپنے پیمانے میں وہ بھی تول کر آگے فروخت کریں حالانکہ ابھی ابھی پچھلے شخص سے سودا ہوا اس نے تول کر مال دیا ہے اور مال آپ کے پاس جمع ہے اس میں آپ نے کوئی تبدیلی بھی نہیں کی اور آگے بیچنا چاہ رہے ہیں تو برآں کہ پہلے تول پر اتفاق نہ کرو بلکہ مشتری وہ خریدنے والا اپنے پیمانے سے تول کر آگے تیسری پارٹی کو فروخت کرے اس طرح ایک سنگینی ہے یہ ماں پر تول کے تعلق سے اور اس سے بڑی سنگینی کی علامت اور کیا ہوگی گواہی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب دیا اسی ماں تول کی کمی کی بنا پر اور سورہ متفقین نے مار بالعزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں وصول کرتے ہیں تو زیادہ وصول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے کہ کا علیہ دن علائق کا ان مبردون یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ان قریب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کی طرف لوم عظیم بڑے دن کے لیے اور بڑا دن قیامت کا دن ہے یوم یقوم الناس ہو العالمین اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے رب العالمین کے سامنے اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ عبداللہ بن عباس کا ایک قول لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کی تفسیر کے حوالے سے تقطعت بحم الاسباب کہ اس دن اسباب ٹوٹ جائیں گے اسباب سے کیا مراد ہے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس کی تفسیر کرتے ہیں الوصولات فی فنیا یعنی دنیا کے تعلقات دنیا کے علائق دن ٹوٹ جائیں گے ان تقترات بے مرسبات اے الحسولا فی دنیا یعنی دنیا کے علائق دنیا کی تعلق داریاں اس دن ٹوٹ جائیں گے وہ قائم نہیں رہیں گے تاکہ اس تعلق سے بھی انسان کے خوف اور دہشت میں اضافہ ہو دنیا کی دوستیاں ختم دنیا کے علائق ختم دنیا کے تعلقات ختم اور تعلقات کی دو قسمیں ایک تعلق وہ جو گناہ فسق و کجور ہرک یا کفر کی بنیاد پر ہو بدعت کی بنیاد پر ہو اور ایک تعلق جو تخوا کی بنیاد پر ہو حق کی بنیاد پر ہو یہاں جس تعلق کے ٹوٹنے کی بات ہے وہ تعلق وہ جو باطل پر ہو اگر آپ کا تعلق کسی سے شرک کی بنیاد پر ہے وہ ٹوٹ جائے گا بدعت کی بنیاد پر ناطا ٹوٹ جائے گا کفر کی بنیاد پر وہ ٹوٹ جائے گا جب کسی بھی قسط و کھجور کی بنا تو آپ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں شراب کی باقاعدہ دور چلتے ہیں یہ بھی ایک تعلق کی نوعیت ہے ایک معیشت پر قیامت کے یہ علاقہ بھی یہ تعلق بھی ٹوٹ جائے گا یا کسی بھی اعتبار سے کوئی یعنی موسیقی کی محفل یا موسیقی کے تعلق سے آپ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے کوئی تعلق ہے مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو قیامت گی بنائیں گے سارا تعلق منقطع ہو چکا ہوگا کٹ چکا ہوگا بےدت کی بنیاد پر تعلق ہو وہ کٹ جائے گا ہاں وہ تعلق جو تقوہ کی بنیاد پر ہو اور حق کی بنیاد پر جو دوستی ہو وہ قیامت کے دن قائم بھی ہوگی اور میدان محشر میں اس کا صلاح بھی ملے گا اللہ باک فرماتا اللہ دن بعد المتقین کہ اس دن جو دوستیاں ہیں جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں تعلق ٹوٹنا تو دور کی بات آپس میں دشمن یا عدالتیں ہوں گی ہاں عید سوائے متقین کی جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی وہ دوستیاں قائم ہیں وہ تعلقات قائم ہیں وہ محبتیں قائم ہیں اور محبتوں پر خلا بھی مل گئے اللہ تعالی قیامت آمد کے دن اعلان فرمائے گا عید المتحر نبی کہ میرے لیے یہ محبت کرنے والے کہاں ہیں جن کی محبتیں تقوی پر تھیں سچے عقیدے پر تھیں توحید پر تھیں سنت کی محبت پر تھیں وہ کہاں ہیں ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے لہو منابر نور وہ نور کے نمبروں پر بیٹھے ہوں گے یغ بنبیوں نب صدیق اور ان کو دیکھ کر رشک کریں گے نبی صدیق و شہدا امبیا دے کے رشک کریں گے صدین دیکھ کر رش کریں گے اور شہدا دیکھ کر رش کریں گے دوسرا اعظم یوم اللہ دلہ اللہ دلّی آج انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا